کچھ مصنف کے بارے میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب انیس سو آٹھ عیسوی کو علوم اسلامیہ کے گہوارے میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے آپ نے جامعہ عثمانیہ سے ایم اے ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کیں اعلیٰ تعلیم تحقیق کے لیے یورپ پہنچے بون یونیورسٹی جرمنی سے اسلام کے بین الاقوامی قانون پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈیفل کی ڈگری حاصل کی اور سوربون یونیورسٹی پیرس سے عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں اسلامی سفارت کاری پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹر آف لیٹرز کی سند پائے ڈاکٹر صاحب کچھ عرصے تک جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں پروفیسر رہے یورپ جانے کے بعد جرمنی اور فرانس کی یونیورسٹیوں میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں فرانس کے نیشنل سینٹر آف سائنٹیفک ریسرچ سے تقریباً بیس سال تک وابستہ رہے علاوہ ازیں یورپ اور ایشیا کی کئی یونیورسٹیوں میں آپ کے توسیعی خطبات کا سلسلہ بھی جاری رہا ڈاکٹر صاحب اسنا شرقیہ اردو فارسی عربی اور ترکی کے علاوہ انگریزی فرانسیسی جرمن اطالوی وغیرہ زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے چنانچہ مختلف اقوام و ادیان کے تاریخی اور تقابلی مطالعے کی بدولت آپ کے مقالات اور تصانیف کا علمی و تحقیقی مرتبہ نہایت بلند ہے فرانسیسی زبان میں آپ کے ترجمہ قرآن مجید اور اسی زبان میں دو جلدوں پر مشتمل سیرت پاک کو قبول عام حاصل ہوا عالمی شہرت یافتہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف ہیں اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن الوسائی کچھ سیاسی نبوی والدہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں علاوہ ازیں علم حدیث کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا اہم ترین کارنامہ صحیفہ حمام بن کی تحقیق کو اشاعت ہے یہ قدیم ترین مجموعہ احادیث ہے جو احادیث صحابہ میں مرتب ہوا تھا آپ نے اس نادر و نایاب ذخیرۂ حدیث کا ایک مختوطہ برلن میں دریافت کیا اور اسے جدید اسلوب تدوین کے مطابق مرتب کر کے شائع کرایا خدمت قرآن کے سلسلے میں آپ نے پچپن برس قبل تراجم قرآن حکیم کی ببلیوگرافی القرآن فی لسان مرتب کی جس میں دنیا بھر کی ایک سو بیس زبانوں میں قرآن کے تراجم کا تذکرہ اور بطور نمونہ سورہ فاتح کے تراجم درج ہیں تو یہ ہے اس شخص کا مختصر تعارف جس نے مغرب کی نئی نسل کو اسلام سے قریب تر کرنے میں اہم کردار ادا کیا جو تقریبا نصف صدی سے زائد علم کے موتی لٹاتا رہا جو زندگی کی آخری سانس تک فاطمہ کے بابا کے عشق میں سلگتا رہا جلتا رہا جلاتا رہا خدا اس پر رحمتیں نچھاور کرے